نہ پہنچت کوئی مصیبت عزم میں اور نہ تمہاری جانوہیں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ کو آسان ہے